امام نووی نے کیا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ امام مسلم کا قائم کردہ ہے لیکن جو تفصیلی ابواب ہیں وہ امام نووی کے ہیں البر والصلا کے درمیان کیا فرق ہے اور اس کے کیا معنی ہے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں البر للوالدین والصلاة للاقارب بر کا تعلق والدین سے ہے اور اسلحہ کا تعلق رشتہ داروں سے ہے قریبی رشتہ داروں سے ولبر کسرت العقا بر کے معنی ہوتے ہیں کثرت آتا کسی کو خوب خوب عطا کرنا وصلت مجرد و اصول اور صلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عطا یا خیر بھلائی پہنچانا ادن فلبر اکثر کہتے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بر کے لفظ میں عطا کے اعتبار سے دینے کے اعتبار سے احسان کے اعتبار سے زیادہ گہرائی اور کثرت اور شدت ہے ولی دستل والدین اسی لیے بر کا لفظ عام طور سے والدین کے لیے خاص کیا گیا ہے ام سلت و فہ اللہ خون ہونا کا کہتے کہ صلاح کا جو لفظ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا رشتہ داروں سے سلوک کے تبار سے رشتہ قائم کرنے کے تبار سے احسان کے تبار سے اس میں انقتا نہ ہو ہم مسلسل احسان کرتے رہیں ہم مسلسل ان سے رشتہ جوڑے رکھیں انقتا نہ ہو بس سلا رحمی میں اتنا آتا ہے وہ یدون البر اور سلا رحمی یہ بر سے نچلا درجہ ہے فصارت اقارب بس اس کو ماں باپ کی بجائے دوسرے رشتہ داروں سے جوڑا گیا اس لیے کہ ماں باپ کا رشتہ پہلا رشتہ ہے اور اس کی اہمیت بھی دین میں زیادہ ہے باقی جتنے رشتے ہیں چچا ہیں خالہ ہے یا اس طرح سے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے رشتے جو ہیں یہ اس کے بعد آتے ہیں تو ان کے لیے سلا رحمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ماں باپ کے لیے بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے البر وسیلہ جو یہاں پر امام ابن حجر نے باب قائم کیا ہے اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ دو لفظ کیوں جوڑی سے آتے ہیں البر وسیلہ کا کیا مطلب ہے یہ دو لفظ اس اعتبار سے آتے ہیں کہ بر کا لفظ ماں باپ کے ساتھ ہے اور صلاح کا لفظ رشتہ داروں کے ساتھ اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے البر وسیلہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے نکات میں سے یہ چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت شروع کی تو اس دعوت کے جو باتیں اس میں تھیں توحید اور اس طرح سے بات چیزیں اس میں تھیں ان ابتدائی پوائنٹس میں سے باتوں میں سے ایک بات البر وسیلہ بھی تھی اس سے اس کی احمد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شروع اسلام سے ہی شروع دعوت سے ہی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا امر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں عط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول ما بعث شروع شروع میں ابتدائی دور ہی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے اسی دور میں میں آپ کے پاس آیا بالکل ابتدائی دور میں وہ ابھی مک تھا وہ دن مستخفن اس وقت آپ مکہ میں تھے اور آپ اپنی دعوت کو چھپائے ہوئے تھے فقل تما میں نے آپ سے پوچھا آپ کیا ہو کالا آپ نے کہا میں نبی ہوں کل تو نبی میں نے پوچھا یہ نبی کیا ہوتا ہے کالا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام لانے والا قلت ارسلا کا میں نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو کس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کالب انبد اللہ اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ تک سرل اوسان اور بتوں کو توڑا جائے وہ تو سلل اور ہامو اور رحم کو رشتے نعتوں کو جوڑا جائے بر اور صلاح کے ذریعے سے نیکی اور احسان اور یعنی تعلق جوڑنے کے اعتبار سے رشتے نعتوں کو قائم رکھا جائے تو احسان بھی کیا جائے اور رشتہ داری باقی بھی رکھی جائے تو آخری جو لفظ آپ دیکھیں گے کہ توحید اور شرک کا انکار توحید کا اہتمام اور شرک کا انکار ان دونوں کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا اس میں یہ بھی تھا وہ تو صلی ارحام بالبر بر ری کہ رشتہ ناتوں کو جوڑا جائے بر اور صلاح کے ذریعے سے تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہونا چاہیے بر اور سلاخ کا امام حاکم نے اس کو اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام ازح بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے برکھ معنی کیا ہے اطلاع کس طرح سے ہوتا ہے ماں باپ کے سلسلے میں یا اس پسے منظر میں یوں تو بر کے معنیٰ نیکی کے ہوتے ہیں یا اس سے بھی آپ پیچھے جائیں تو بر کے معنی یعنی صدق کے ہوتے ہیں سچائی کے بھی مانا میں کا لفظ آتا ہے اسی سے یہ بنائے با را را ابن رحم اللہ فرماتے ہیں میں بر جو کسرہ کے ساتھ آتا ہے جس کو ہم زیر کہتے ہیں اپنی زبان ہمارے یہاں پر کہ با کے زیر کے ساتھ جب بر بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے احسان بر کے معنی احسان کے ہیں بہترین عمل کرنا اس کو بر کہتے ہیں بہترین سلوک ہو بہترین عبادت ہو بہترین اعتبار سے جو عمل بہترین ہو بھلائی احسان اس کو بر کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ماں باپ کے لیے بر کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی یعنی بر کا لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں بر کا لفظ آیا ہے اور اللہ تعالی نے ماں باپ کے لیے احسان کا ذکر کیا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و ابود اللہ ولا تشریق و بھی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو کروین احسان اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو اسی طرح یہ سورہ نسا کی آیت نمبر چھتیس ہے اسی طرح سے سورت الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر تیئیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقع رب کا اللہ تعبود اللہ و بل احسانہ کہ تیرے رب نے اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے و بل احسانہ اور اس نے تم کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بر کا جو لفظ ہے اس کے معنی احسان کے ہیں اور اسی معنی میں قرآن میں بھی ماں باپ سے جو تعلق سکھایا گیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بالوالدین احسانہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے یہاں تفصیل میں اس کی اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ ابن حجر نے اس لفظ کے ساتھ حدیث اس باپ میں ذکر نہیں کی بر الوالدین کے لفظ کے ساتھ اس باپ میں حدیث نہیں ہے جہاں تک مجھ کو یاد ہے یہ حدیث نہیں ہے تو اس لیے کچھ حدیثیں اس تعلق سے دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ اصل باب کے اعتبار سے جو سے جاننی چاہیے معلوم رہے ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے قرآن کریم فرمایا آ, حضرت کی بات ذکی تو کہا ہم دیوالی دئی ہی شیخ آواز نہیں آ رہی آپ کی شیخ آواز نہیں آ رہی ہے شیخ شیخ کے پاس شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا شیخ ابھی شاید دوبارہ جوائنٹ ہو گیا شاید تو یہ علی السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے برکا قلب استعمال کیا برب والد ہی ولم یکن جبارن آسیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کا سلوک یہ کرنے... احسان کا سلوک کرنے والے ہیں اور ولم یقن جبارن آسیا وہ جبار اور عاصع نہیں تھے یعنی متکبر اور نافرمان فرمان نہیں تھے ایسور مریم کی عیت نمبر چودہ ہے اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا برمبی والدی عیسار السلام نے خود کہا وہ بربی والدی میں اپنی ماں کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرنے والا ہوں بر ولم جبارقی اور اللہ تعالی نے مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا جبار پھر سے یہی ہے متکبر اور شقی سے مراد علماء نے کہا کہ جسے امام البغوی کہتے ہیں کہ قیلا الب ولا یسو شکی اس کو کہتے ہیں جو گناہ کرے اور توبہ نہ کرے گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو مجھے اللہ تعالی نے نافرمان اور گناہ کرنے والا نہیں بنایا تو یہ سور مریم کی آیت نمبر 32 ہے اس میں بر کا جو لفظ ہے یہ والدین کے ساتھ جوڑا گیا ہے اسی لیے احادیث میں بر کا لفظ جو ہے یہ والدین کے ساتھ میں جوڑا گیا برقیہ معنی کیا ہے بر کا بر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے البر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان نحو حلبر رحیم اللہ تعالی البر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہتے ہیں کہ ان نحو حلبر یقول القیف اللہ تعالی القیف لطیف کے معنیٰ کیا ہے امام الخطاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللطیف حل بربادی ہی لطیف کے معنیٰ ہوتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والا الدی یلحم لا فلاح جو اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح سے احسان اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوتا وہ یوسب بھی بلحم مصالح مینحی فلاح تصبول اور ان کی ضروریات ان کے مصالح ان کو وہاں سے اسباب کے ذریعے عطا کرتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا سبحانہ اللہ اللہ عبادی ہی یارزو میشا اللہ تعالیٰ میں بندوں کے ساتھ بڑے لطف و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے اور وہ انہیں جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے وہ القوی العزیز اور بڑا قوت والا ہے زبردست ہے غلبے والا ہے سورہ شورا کے ہاتھ نمبر انیس ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البرو کفیراحسانی وکیلا القیف بر کے معنی کفیر الاحسان کے ہوتے ہیں حاصل یہ کہ ایک انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں جو سلوک کرنا چاہیے وہ احسان کا ہونا چاہیے اور اس میں کثرت احسان ہونا چاہیے یعنی کہ تھوڑا موڑا کچھ کر دیا نہیں بلکہ اس میں کسرت ہونی چاہیے شدت ہونی چاہیے زیادہ ہونا چاہیے باقی رشتہ دار اپنی جگہ ہیں لیکن ماں باپ کا مقام دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ ہے اور وہ رشتہ پہلا رشتہ ہے اور ان کی وجہ سے باقی سارے رشتے ہیں اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو باقی رشتے کہاں سے ہوتے جتنے بھی رشتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں لہذا ان کا حق پہلے ہے اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک زیادہ ہونا چاہیے تو بر کا جو لفظ آیا ہے یہ ماں باپ کے ساتھ آیا حدیثوں میں بڑی سراحت کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الام عب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے کال تو اعلیٰ وقتی <وَقِّحَا> ہے آپ نے فرمایا نماز کا ادا کرنا اس کے وقت پر نماز ادا کرنا نماز کے وقت پر یعنی کہ نماز کا وقت نکل جائے نماز پڑھ پڑ رہا ہے نہیں ٹال کر اخیر وقت میں نماز پڑھ نہیں نماز کا جو وقت ہے افضل وقت ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اسی لیے بعض میں اول وقت یہ اول وقت نماز کا پڑھنا یہ زیادہ محبوب ترین عمل ہے کال عئی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول کون سا عمل ہے وقت پر نماز پڑھنے کے بعد اور کون سا عمل ہے کالبروال ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو بر کا لفظ ہے یہ والدین کے ساتھ جوڑا گیا ہے بر الوالدین ماں باپ کے ساتھ بر یعنی احسان کا سلوک کرنا کالا سم میں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہے سما کالا الجہادی سب اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنا اپنی جان مال جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو کھپانا جو بھی صلاحیتیں اللہ نبی سب کھانا کال حد وزب تو لذا دنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں بیان کی اگر میں آپ سے اور زیادہ پوچھتا تو آپ بھی جواب میں اور چیزیں بیان کرتے ایک اور روایت میں کہ آپ کی مشقت کے خوف سے میں نے آپ کو پوچھنا چھوڑ دیا کہ بار بار پوچھتا رہوں گا اچھی بات نہیں ہے آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی جواب میں اس لیے میں نے بس اتنے پر کفایت کی تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی عمل ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے اب غور کریں نماز اللہ کا حق ہے اللہ کی عبادت ہے عبادات میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے عالم اللہ خیر وسلام جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل کوئی ہے تو وہ نماز ہے بہترین عمل یہ ہے اس کے بعد کیا ہے اللہ کے حق کے بعد بندوں کا حق ہے بندوں میں کون سب سے اقرب ہیں؟ والدین تو بیر الوالدین کا نمبر اللہ کے حق کے بعد یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ کا حق آدمی ضائع کر دیں والدین کی سے. کہ دیکھو قرآن و سنت میں والدین کے بارے میں اتنی باتیں آئی ہیں لہٰذا شرک و بدعات میں ان کی بات ماننے لگی نہیں اللہ کا حق پہلے ہے اللہ کی عبادت پہلے ہے ماں باپ بعد میں اللہ اگر نہ پیدا کرتا ماں باپ کو تو ہم بھی نہیں آتے تو اللہ کا حق زیادہ ہے وہ ہمارا خالق ہے ماں باپ کے ذریعہ ہے پیدا ہونے میں اس نے تو ہم کو خود پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمین کا حق پہلے ہے ماں باپ کا اس کے بعد اور تیسرے نمبر پر ہے جی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب میں صحیح بخاری میں کتاب الادب پانچ ہزار نو سو ستر اور امام مسلم نے کتاب المان میں حدیث نمبر پچاسی پر اس کو ذکر کیا ہے روایت کیا ہے اخراج کیا اس کا بر کا لفظ ماں باپ کے ساتھ بلکہ بعض مقامات پر رشتہ داروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے معاوی ابن حید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ من ابر اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ بر کا احسان کا معاملہ کس کے ساتھ کروں قال ام اپنی والدہ کے ساتھ کالا کل تم اس کے بعد کون کالا تمہاری ماں کے ساتھ ثم ثم من اس کے بعد میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کس سے محسان کا سلوک کروں قال امک اپنی والدہ کے ساتھ کالا کل تو من میں نے کہا کہ اس کے بعد اور کون کالا سم ابا کا سم مل پھر اس کے بعد تمہارے باپ کے ساتھ پھر جو ایک دم قریبی رشتہ دار ہیں پھر اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں تو سب سے قریب ترین پھر اس سے تھوڑے دور تھوڑے دور تھوڑے دور اس طرح سے تو قریبی میں سب سے قریبی سے پہلے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بر کا یا ابر یا من ابر جو انہوں نے پوچھا کس سے زیادہ میں بر کا سلوک کروں احسان کا سلوک کروں تو یہاں پر صرف ماں باپ نہیں بلکہ اولن ماں باپ ہیں ان کے بعد دیگر رشتہ داروں کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس حدیث کو امام احمد ابو داود ترمیلی اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے ابن ماجہ نے بھی ابو ہر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 1399 پر یہ حدیث موجود ہے اور حسن ہے سلا رحمی کا تعلق اگرچہ رشتہ داروں سے ہے لیکن اسے ماں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ پہلے رشتہ دار ہیں اگر دوسرے رشتہ دار ان سے رشتہ جوڑنا ہے احسان کرنا ہے تو رشتے داری کے اعتبار سے رشتہ جوڑنے کے اعتبار سے پہلے ماں باپ تو ان کا بھی ذکر سلا رحمی میں آتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بر رشتے داروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اور سلا رحمی ماں باپ کے لیے نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے بلکہ کبھی وہ ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اصلا بر کا لفظ ماں باپ کے لیے آتا ہے اور سلا رحمی کا لفظ یہ رشتے داروں کے لیے آتا ہے عام طور سے ایسا ہوتا ہے اسما بنتے ابھی بکر ربی اللہ تعالی۔ انہا فرماتی ہے کہ قدمت قدیم تعلق یا مشرقہ میری ماں مجھ سے ملنے آئی مکہ سے مدینہ آئی اور اس وقت وہ مشرکہ تھی والدہ مشرکہ تھی قری شن اذ ہوئی یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا پس تختی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس جب ماں آئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں استفسار کیا یا فتویٰ مانگا کیا فتوا مانگا فقول تو یا رسول اللہ قد امت عالیہ امی اے اللہ کے رسول میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس آئی ہے وہی اراغی اور وہ مجھ سے کچھ احسان کی امید رکھتی ہے کچھ ضرورت ہے کچھ کام ان کا ہے وہ چاہتی ہے کہ میں ان سے اچھا سلوک کروں ان کو کچھ عطا کروں اف اصل امی کیا میں اپنی ماں سے سلا رحمی کروں کالان سلی امکی سلی امکی آپ نے کہا ہاں اپنی ماں سے سلا رحمی کرو ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو ان سے رشتہ جوڑے رکھو تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجزیا تین اور امام مسلم نے کتاب الزکا ایک ہزار تین پر روایت کیا الفاظ مسلم کے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سیلا رحمی کا تعلق نہ صرف عام رشتہ داروں سے بلکہ ماں باپ سے بھی ہوتا ہے اور حدیث میں دونوں کا استعمال ایک دوسرے کے لیے ہوا ہے ذکر اس طرح سے آتا ہے لیکن سیلا رحمی کے واقعی معنی کیا ہے اس سلسلے میں ابن الفیر رحیم اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب فی غریب الحدیثی والاثر میں کہتے ہیں ذکر احادیث میں صلہ رحمی کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے مقرر آیا ہے بار بار آتا ہے وہ یا کنایہ عن الاحسان الى الاقربین یہ کنایہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے احسان کا سلوک کیا جائے کون سے رشتہ دار من ذوی نسب والاصحاب وہ رشتہ دار جو نسب کے راستے سے ہوں یا شہر کے نکاح کے راستے سے ہو دونوں ویسے بنیادی طور پر تین اعتبار سے رشتہ دار ہوتے ہیں نسب کی وجہ سے رضاعت کی وجہ سے اور شہر کی وجہ سے یعنی نکاح کی وجہ سے تو ان تینوں تعلقات سے ان تینوں بنیادوں پر جیسے پیدائشی اعتبار سے ماں باپ کے اعتبار سے ہمارے رشتے بنتے ہیں ان سے سلوک ہو یا کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہو پانچ مرتبہ سیر ہو کر بھوک کے ساتھ میں تو اس طرح سے وہ جو رشتے اس کے بنتے عماں بن گئی تو اس کی طرف سے جو رشتے آتے ہیں وہ سارے رشتے اور اسی طرح سے کسی عورت سے ایک انسان کا جب نکاح ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے رشتے ہوتے ہیں تو یہ تین قسم کے رشتے ہیں ان تینوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا اور رشتہ جوڑے رکھنا یہ سلا رحبی میں آتا ہے من سبی الاصح و تیاتی علیہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا وہ رفم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا وہ رعایتی لوالیم وہ رعایتی لاہوالم اور ان کے حالات کی یعنی نگرانی کرنا دیکھتے رہنا کوئی ضرورت ہے پریشان ہے بیمار ہے وغیرہ تو ان کی نگرانی کرنا ان کو دیکھنا ان کی رعایت کرنا وہ کدا لکھا ان بردو اوسا چاہیں وہ یہی سلوک کرتا رہے چاہیں وہ یعنی اس سے دور ہوں کٹ کر الگ ہوں یا اس سے یعنی برائی کا سلوک کریں خود اس سے کٹ جائیں پھر بھی جڑے اور اگر وہ اس کے ساتھ برائی کا سلوک کرتے ہیں تبھی ہی احسان کا سلوک کریں یعنی کٹنے والے سے جڑیں اور برا سلوک کرنے والے سے اچھا سلوک کریں تو یہ جو ہے ابن الرقی رحم اللہ نے سلا رحمی کے معنی بتلائے ہیں تو صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتے جوڑنا اور احسان کا سلوک کرنا اور ضرورت میں دوسروں کے رشتے داروں کے کام آنا تو میں سمجھتا ہوں یہ یعنی اس عنوان کے تحت ہم نے یہ بات دیکھی کہ البر و رح کا جو بار بار لفظ آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اب آئیے ہم اس تعلق سے احادیث جو آئی ہیں ان کو شروع کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے جس میں کچھ کال بھی اور اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے تو پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں ابی رضی اللہ اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب اوب علیہ فرستی فل اخرجہ ابو حرداتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب اب سط علیہ فرستی جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ رزق کے معاملے میں اس پر وسعت کی جائے اس کے رسک کو پھیلایا جائے یعنی کثرت اس میں ہو وسعت اس میں ہو زیادہ رسک ہو جو آدمی پسند کرتا ہے وہ لہوفی اثری ہی اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے آثار میں تاخیر ہو آثار میں تاخیر ہو یہ کہنا ہے عمر بڑھنے کے اعتبار سے اس کی عمر زیادہ کر دی جائے اس کی زندگی بڑھائی جائے جو پسند کرتا ہے فل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلا رحمی کرے وہ رشتے ناطے اور احسان کا سلوک اپنے رشتہ داروں سے کرے اسے پہلی حدیث جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے یہ سیلا رحمی کی ہے بیر الوالدین کی حدیث اس میں نہیں ہے اس لیے ہم نے پہلی کچھ حدیث سے ذکر کی تاکہ باب میں وہ حدیثیں بھی ہمارے سامنے رہے جو اصل باب سے مناسبت رکھتی ہیں کہتے ہیں کہ اخراجہ ہو البخاری اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے لیکن یہ حدیث بخاری کے علاوہ مسلم میں بھی ہے یہ حدیث متفق علی ہے امام البخاری نے الدب میں سید بخاری میں کتاب کتاب الادب میں پانچ ہزار نو سو پر اس کو ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے البر و سلاداب میں اس کو حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستاون پر ذکر کیا ہے تو اس حدیث میں بہت بڑی بات بیان کی گئی وہ یہ کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں زیادتی ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناطے جوڑے عقل میں بات نہیں آتی ہے کہ اس سے وہ کیسے ہوگا لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے عمر طے ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق بڑھتا ہے لہذا اللہ کے عمر پر اللہ تعالی جو چاہے عطا کرے تو اللہ کی طرف سے غیبی طور پر یہ چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے آئی اس تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں اور پھر کچھ اشکالات ہیں ان اشکالات کو بھی سمجھ کے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں چونکہ بعض عقیدے کے معاملات بھی احادیث میں جو اخلاق کی حدیثیں ہوں یا فقہ کی حدیثیں ہوں عبادات وغیرہ کی بعض اوقات کچھ عقیدے کی باتیں بھی ان سے جڑی ہوتی ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے اس اس حدیث پر تفصیلی گفتگو کیونکہ بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے احادیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے گمان میں وہ حدیث قرآن سے یا کسی بنیادی عقیدے سے ٹکراتی ہے آئیے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی اس حدیث کے معنی کیا ہے عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے اور جو بہت ہی زیادہ ترغیب دینے والی ہے ابھارنے والی ہے سلا رحمی پر ایک انسان کو کہ رشتے جوڑنا اور داروں سے اچھا سلوک کرنا کتنا ضروری سمال ہے سبھی سے معلوم ہوتا ہے لے اندن منظی بے طبی اچھی ہی و فطرتی ہی یوحب ای فرق <الرزق> ہر انسان اس کی فطرت میں ہے اس کی طبیعت میں ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو کون چاہتا ہے کہ وہ فقیر رہے کون چاہتا ہے کہ اسے کھانے کو نہ ملے پہننے کو نہ ملے اس کو گھر سے نہ ہو اس کے پاس گاڑی موٹر نہ ہو اس کی ضروریات میں وہ دوسروں کا محتاج ہو کون پسند کرتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اتنا ہو کہ اپنی ضرورت پوری ہو کہ دوسروں کے لیے بھی آدمی کچھ کرنے والا بنے تو ہر انسان میں یہ چاہت ہوتی ہے وہ کل وہ انسان ان ہی وہ یو ہیبو ایو اخرا مو مد دا لہو اور ہر آدمی اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی موت مؤخر ہو اور اس کی زندگی بڑھا دی جائے اس کی موت مؤخر ہو اور زندگی بڑھا دی جائے اب دیکھی کورونا کے اس میں ہر دن کچھ نہ کچھ بات آتی تو ہر دن آدمی کچھ نہ کچھ گھبرا جاتا کہیں میری موت تو نہیں آئے جب موت آنے آئے گی لیکن انسان پسند نہیں کرتا ہے اگرچہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے اگرچہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جنت ہے اس کی امید ہوتی ہے لیکن پھر بھی موت کی ایک طویل کراہت انسان کی زندگی میں یہ اس لیے بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرے اپنی اور دوسروں کی زندگی کی لہذا اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے اس کے اندر وہ سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے نہ صرف انسان میں بلکہ جانوروں میں بھی اللہ نے رکھا ہے تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے زندگی کو پسند کرتا ہے تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم کو لمبی عمر چاہیے اگر تم کو رسک میں زیادتی چاہیے تو سلا رحمی کرو یہ ان غیبی اسباب میں سے ہے دینی اسباب میں سے ہے جن کے بنیاد پر اللہ تعالی انسان کی زندگی اور اس کے مال میں زیادتی عطا فرماتا ہے یہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان کے رزق میں زیادتی ہے. رزق سے مراد یہاں کیا ہے ایک رزق مادی ہے اور ایک رزق معنوی ہے ابن عثیم رحم اللہ فرماتے ہیں فی رزقی ہی کا مطلب کیا ہے کہ اس کی رزق میں زیادتی کی جائے کہتے ہیں فی عطائی اللہ کی جو بندے کے لیے ہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دے ون متبادر حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے ایسا مفہوم لگتا ہے کہ اس سے مراد وہ رزق ہے جس سے بدن قائم رہتا ہے کھانا پینا یہ ساری چیزیں جس سے انسان کے بدن کو قوت ملتی ہے شراب ان و لباس ان و مسکن ان و نحبالی اسے کھانا پینا لباس اور گھر وغیرہ جس سے انسان کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے بیماری سے سردی گرمی سے اور اسی طرح سے بہت ساری مصیبتوں سے دوا وغیرہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں وربما با لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے ان نو ما بہل به البدن وما یقو به دین لیکن حدیث کا مفہوم اور رس کا مفہوم وسیع ہے اس سے وہ بھی آتا ہے جس سے بدن قائم رہے باقی رہے زندگی باقی رہے لیکن یہ بھی اس میں مانا ہے جس سے آدمی کا دین باقی رہے کیونکہ زندگی دین کے لیے ہے انسان کا وجود اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو انسان کو سارا رزق ملے لیکن دینی رزق نہ ملے روحانی رزق نہ ملے علمی رزق نہ ملے دینی رزق نہ ملے یہ کیسی بات ہوئی تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس میں وہ رزق بھی شامل ہوتا ہے من و ایمان و کہتے ہیں کہ جو آدمی سلا رہی کرے اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کی رزق میں اللہ تعالی اضافہ کرتا ہے نہ صرف کھانا پینا اور دوسری چیزیں ضروریات جو مادی ضروریات ہیں جسمانی ضروریات ہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے علم میں اور اس کے ایمان میں اور اس کے نیک اعمال میں بھی اللہ اضافہ کرتا ہے تو اسی بات معلوم ہوئی کہ سلا رحمی کتنی اونچی چیز ہے سلا رحمی سے انسان کے نہ صرف مادی رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دینی رزق بھی اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے علم و عمل کے اعتبار سے اور ایمان و عمل کے اعتبار سے فتح اذل جلال والاکرام میں جو بلوغ المرام کی شرح ہے شیخ ابن عفیم نے بات کہی ہے اس حدیث میں ایک اور فائدہ ہے شیخ عسیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِن فَوَائِدِ الْحَدِيثِ اِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو فوائد ہم کو ملتے ہیں جو باتیں سیکھنے ملتی ہے۔ علمی فائدہ اس میں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اسباب کے اختیار کرنے کی تلقین ہے اس میں اسباب کے کا اس بات ہے کہ ہر چیز کے پانے کے لیے کچھ سبب ہوتا ہے ہر چیز کے پانے کے لیے کچھ سبب ہوتا ہے تو اس میں سبب کا ذکر ہے اس بات ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعل سبباً ومسبباً. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک چیز سبب ایک چیز کو سبب بتایا اور ایک کو مسبب اس سبب کے ذریعے پانے والی چیز دو چیزیں بیان کی ہیں کہ سبب رشتے ناتے جوڑنا ہے بس تو للی او طول بخار کہتے سبب کیا ہے سیلا رحمی رشتے ناتے جوڑنا احسان کرنا اور اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ انسان کی زندگی اس کی عمر اور اس کی رسک میں اضافہ ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں اضافہ ہو اس کی عمر بڑھے ٹھیک ہے وہ وٹامن کھا رہا ہے سی, آج کل بہت وائٹامن سی کھا رہے ہیں لوگ کورونا سے بچنے کے لیے حفاظت کے لیے یا کوئی آدمی جم جا رہا ہے ایکسرسائز کر رہا ہے اپنے جسم کی بقا کے لیے صحت کے لیے اسی طرح سے وہ آ, تجارت کر رہا ہے اور بھاگ دوڑ کر رہا ہے محنت کر رہا ہے جاب کر رہا ہے کیوں رسک کے بڑھانے کے لیے ایک جاب کرتے ہوئے کہیں اور پیسہ انویسٹ کر رہا ہے کیوں یہ پیمنٹ بھی آتا رہے اور اس میں سے پروفٹ بھی آتا رہے بڑھے بڑھانے کے اسباب کچھ ظاہری ہے اور کچھ غیبی ہے کچھ دنیا کچھ, کچھ دینی ہے یہ جو سبب حدیث میں بتایا گیا ہے وہ دینی سبب ہے وہ غیبی سبب کیسا بڑھے گا اللہ تعالیٰ بڑھائے گا لیکن تم اس کو کرو گے تو اللہ کی فرما برداری کرنے پر اللہ تم کو یہ کرے گا تو معلومات کے سیلا رحمی انسان کے آ, کی عمر اور اس کے رزق کو بڑھانے کے اسباب میں سے ایک بہت ہی اہم سبب ہے اس حدیث میں ایک اسکال ہے وہ اسکال کیا ہے وہ اسکال یہ ہے کہ یہ حدیث بظاہر ان احادیث سے ٹکراتی دکھائی دیتی ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی عمر اور اس کا رزق مقدر ہے متعین ہے محدود ہے طے شدہ ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑھتا ہے جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عہدہ کو یجماؤ خلقی وقن امی اور یومن تم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ وہ جمع کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس کی اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک یعنی پہلے جو ہے وہ نسخے کی شکل میں ہوتا ہے یج خر کو سم یقون علاقہ متلا پھر اتنی ہی مدت چالیس دن وہ علاقہ جمے خون کی صورت میں ماں کے پیٹ میں رہ میں ہوتا ہے سم یقون مدغ تھا پھر اتنی ہی مدت مدغہ کی خون یعنی گوشت کی بوٹی کی شکل میں وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو نطفہ علاقہ مدغ تین حالتوں میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے چالیس چالیس چالیس دن تک ثم یبعف اللہ ملکا پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے فیؤمر بی اربع کلمات اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ چار چیزیں لکھ ویقال لہو اکتب عمالہو و رزقہو و اجلہو و شقی او سعید اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے لکھ کیا لکھ اس کا رزق لکھ اس کی اجل اس کی عمر اس کی زندگی کی مدت لکھ اور اس, کی، اس کا عمل لکھ اکتب عمل ہو کیا عمل کرے گا زندگی میں عملہ ہو اس کا عمل ہو اور اس کا رزق لکھ اور اس کی اجل اس کی عمر لکھ یا موت کا وقت لکھ اور وہ شقی او سعید اور لکھ کے یہ ہوگا کہ سعید یعنی یہ جہنمی ہوگا کہ جنتی ہوگا چار چیزیں لکھ تم ماں فخی روح اس کے بعد اس جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں یعنی چار مہینوں کے بعد بچے میں روح ڈالی جاتی ہے اس حدیث کو امام البخاری نے بد الخلق میں حدیث نمبر تین ہزار دو سو آٹھ اور امام مسلم نے کتاب القدر میں حدیث نمبر دو ہزار سو پر ذکر کیا ہے الفاظ بخاری کے ہیں اور حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تالا نما ہے تو یہ جو حدیث ہے بظاہر اس سے لگتا ہے کہ اس میں تو طے شدہ ہو گیا کہ رسق بھی لکھ دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں اور اس کی اجل اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں تو جب وہ لکھا ہوا ہے تو بڑھتا کیسے ہے جب لکھ دیا گیا ہے تو بڑھتا کیسے ہے تو کیا یہ بڑھنے والی حدیث صحیح ہے کیا یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ کو یہ آدمی اچانک کہنا شروع کرے دیکھو اسی لیے ہم کہہ رہے حدیث کو مت مانو یہ حدیث اس سے ایسا آدمی جس کے پاس اتنی عقل نہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کی کوشش کرے ایسا آدمی فوراً حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے خلق من عجل اللہ نے کا انسان جلد بازی پیدا ہوا بہت جلدی کرتا ہے کوشش نہیں کرتا تھوڑا سمجھنے کی اور فورن فیصلے پر اتر آتا ہے اور فورن جو ہے حدیثوں کا انکار کرتا ہے انشاءاللہ ہم آ, انشاءاللہ اللہ نماز کے بعد میں کچھ وقت کے بعد میں اس حدیث کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے درس میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں نماز کا وقت یہاں ہو گیا ہے لہٰذا مجھ کو آ, کچھ وقت دیں تاکہ نماز سے میں فارغ ہو جاؤں اس کے بعد ان پھر بقیہ شروع کیا جائے گا آ, میں ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ وہ آ, اس تعلق سے کچھ کریں. شیخ اللہ خیر اور میں نے شروع اعلان کیا تھا کہ ہندوستان میں نماز کا وقت ہو جائے گا اور شیخ انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد پھر درش کا آغاز کریں گے تو شیخ اب آپ نماز ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر لوگ سے ہی گزارش ہے کہ شریک رہیں اور جیسے شیخ دوبارہ آتے ہیں پھر دوبارہ درس کا آغاز کیا جائے گا تب تک کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں ہمارے جو میزبان ہیں ان تک بھیجیں اور انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انتظار کریں اور ان, علم کے لیے انتظار کرنا یہ بھی اجر اور ثواب کا کام ہے شیخ نماز پڑھ کر کے پھر انشاءاللہ شاء اللہ آتے ہیں اللہ خیر شیخ. اللہ حبارفی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ شاہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال کر رہے ہیں کہ نماز کے واجبات کیا ہیں نماز کے نماز کے واجبات کیا ہیں جی جی دیکھیے نماز کے جو واجبات ہیں ان میں جو اللہ ابر کہتے ہیں پہلی تقبیر کو چھوڑ کر کے وہ واجبات میں سے ہے پہلی تکبیر تقبیر, تقبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں یہ تو ارکان میں سے ہے اس کے بعد جو انتقال کی تکبیریں ہوتی ہیں رکو میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے یہ ساری تکبیریں تقبیریں واجبات کہلاتی ہیں ایسے ہی رکو کے اندر دعا پڑھنا رکو کے اندر دعا پڑھنا کیا ہے یہ رکو کرنا تو یہ رکن ہے لیکن رکو کے اندر دعا پڑھنا کیا ہے یہ واجبات میں سے ہے جو دعائیں آتی ہیں سبحان ربیع العظیم یا صبح قدوس رب الملائی کے روح اس طریقے سے یہ واجبات میں سے ہے ایسے ہی سجدے کے اندر دعا پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے ہے ایسے ہی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور دعا پڑھنا بیٹھنا بھی واجب ہے اور اس طریقے سے دعا پڑھنا بھی واجب ہے دو سجدوں کے درمیان دونوں سجدوں کے درمیان فسر کے لیے اسی طریقے سے جو پہلا تشود ہوتا ہے وہ بھی واجبات میں سے ہے آخری تشود ہے وہ تو رکن ہوتا ہے لیکن جو پہلا تشود ہے واجبات میں سے ہوتا ہے تو یہ سب واجبات میں سے ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ واجبات میں سے ہے واجبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز چھوٹ جائے تو آپ کو سد سو کرنا پڑے سد سو کرنے سے وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس عمل کو نہیں پڑے گا جبکہ ارکان کا مسئلہ یہ ہے کہ ارکان میں اگر آپ چھوڑ دیں گے اسے کوئی رکن تو رکن بھی دہرانا پڑے گا اور سجدے سو بھی کرنا پڑے گا جی جی اور دوسرا سوال کیا ہے آشی, جیسے ہی پہلا تشود میں نے کہا کہ واجب ہے تو جب وہ واجب ہے تو اس کے اندر جو تیار پڑتے ہیں وہ بھی واجب ہی کے اندر آئے جی کا سوال ہے اور جماعت اسلامی کے مطالق وضاحت فرما دیں مجھے اس کے متعلق کوئی خصوصی یا غیر خصوصی معلومات نہیں تھی اتنا معلوم تھا کہ وہ پولیٹیکل یونٹی کی بات کرتے ہیں اس کے متعلق علامہ بنبال کا دیکھا تھا عربی میں لیکن عربی زبان سے کم واقفیت ہونے کی وجہ سے وضاحت نہیں مل سکی اور شیخ نے بہت مختصر سا جواب پیش کیا تھا دراصل یہ سوال یوں درپیش در آیا تھا آواز آ رہی آ, شیخ بتلا بڑا سوال ہے میں کوئی اور سوال لیتا ہوں ایک سیکنڈ ش ایک سوال یہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ عظیمی سبحان اللہ عظیم ذکر سبحان اللہ عظیم نہیں وہ جو حدیث آتی ہے سی بخاری اور مسلم کی کلیمتان خبی بطان الرحمان خفیف لسان في الفیزان سبحان البحمدی سبحان اللہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بہت گہرے ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں سبحان اللہ البحمدی سبحان اللّہ تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دو کلمے کی فجرت بیان کی گئی اور آخری حدیث سے بخاب ہوئی اب بھائی نے کیا سوال کیا کہ سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ عظیم البحمدی ہاں کوئی مسا نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ ابراہین کی عظمت اور اس کی تنظیم کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اس کی حمد و ثنا ہے اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے لیکن اس لفظ کے ساتھ اس کی فضیلت کے تعلق سے مجھے کوئی نہیں ہے البتہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے بخاری کے اندر جی آ, ایک اور سوال تھا شک. اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور کوئی دوسری نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اصل میں یہ جو سوال ہے نماز کے تعلق سے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے اور اس کے بارے میں حکم میں معروف ہے یا علماء کے درمیان اس کے اندر شدید اختلاف ہے بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے جیسے کہ ماں محمد الرحم الرحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے متبین ہیں سب کا ہی کہنا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا اگرچہ یعنی وہ کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دے لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو کفر کر بیٹھتا ہے یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفعہ نہیں کیا جائے گا یہ ایک پول علماء کا ہے اور دوسرا پول یہ ہے کہ نہیں اگر کوئی آدمی نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے نماز پڑھنا ضروری ہے اور اسلام کا دوسرا رکن ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے غفلت اور سستی کرتا نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تو پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا البتہ یہ بہت بڑا گناہ تو ہی ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ اسے جیل کے اندر بند کر دیا جائے اور اسے توباہ کرایا جائے یہاں تک کہ جیل کے اندر جو ہے وہ مر جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس طریقے سے بہت سخت الفاظ ہیں علماء کے بھی اور حدیث کے اندر بھی اور ایک بندے مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جو نماز نہ پڑھے لیکن یہ ہے کہ نماز چھوڑنا اور نماز کی فرضیت کے انکار کرنا یہ دونوں دو مسئلے ہیں اس لیے دونوں کے اندر تفریق کی جائے گی کہ نماز کا کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے تو ظاہر بات ہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے نہ صرف نماز بلکہ جو بھی اسلام کی واجبات ہیں یا اس طریقے اسلام کے موادی و رسول ہیں ان میں سے کسی بھی عید کا انکار کرے تو مسلمان واقعی نہیں رہ جاتا ہے خبر کا انکار کر دے کا انکار کر دے جنت انکار کر دے فرشتوں کا انکار کر دے جو واجبات ہیں اور بدیحی اور اصول ہے اسلام کے تو مسلمان واقعی نہیں رہ جاتا ہے اگر وہ جاہل ہے تو اس کو بتایا جائے گا نیا مسلمان ہے تو اسے سمجھایا جائے گا اور سب کچھ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہتا ہے تو اسی صورت میں وہ مسلمان واقعی نہیں رہتا تو ایک کہے فرض کا انکار کرنا اور یہ کہ ہے کہ نہیں فرض کا اخراج تو کر رہا ہے لیکن یہ کہ وہ قفلت اور سستی میں ہے اور وہ ادا نہیں کر پاتا ہے ادا نہیں کرتا ہے تو یہ دونوں کے اندر باہر تفریح علماء نے کی ہے اور معدسین کے ہاں بھی اور اس طریقے سے علماء کے ہاں بھی اس بات کی تفریق کا خیال رکھا گیا ہے اس لیے بہرحال مسئلہ مختلفی تو ہی علماء کا اور اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے اور نماز کے چھوڑنے کا تصور انسان سے مسلمان سے نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب تک انسان کا شور باقی ہے اور انسان کے ہوش و حواض باقی ہیں اس وقت تک اس کو نماز پڑھنا ہے کسی بھی صورت میں نماز اس سے معاف نہیں ہے جی جی لیکن اس مسئلے میں علماء کیا ہے ہے اور صحیح قول ہی نظر آتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی نماز کی فرضیت کے انکار نہ کرے اور نماز اگر نہیں پڑھتا ہے یا کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان باقی رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ خطرے میں ہے کہ کیونکہ اگر اس کا سچا ایمان ہوتا زور نماز پڑھتا وہ تو خطرے میں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا اور اس کے لیے جہنم کی وحید بھی قرآن کریم کے تو اللہ نے سنائی ہے تو جہنم کا خطرہ ایسے آدمی کے لیے ہے کہ وہ یعنی کیا نام ہے اس گناہ کی وجہ سے جہنم کا حقدار نہ بن جائے جی ہاں کیونکہ اگر کافر انسان مانے گا تو ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا لیکن اگر کافر نہیں مانتے ہیں تو یہ ہوگا کہ جہنم میں تو اگر گیا وہ لیکن وہ جہنم سے نکلے گا بشرطے کی وہ معاہد ہے اور اس نے شرک نہیں کیا ہے تو تو اس مسئلے کے اندر علماء کے خلاف ہے لیکن جو صاحب الحدیث اہر الحدیث اور امام علماء رحمت اللہ علیہ نے اور بھی صاحب بڑے بڑے علماء نے جس مسئلے کو راضی قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ فرق ہے دونوں کے اندر فرضیت کا انکار کرنے والا بلا صبح مسلمان نہیں ہے لیکن اگر کوئی فرضیت کے انکار نہیں کرتا ہے تو مسلمان باقی رہے گا لیکن فاسک مسلمان ہے اور اس کے لیے جہنم کی واحد ہے بسیرا گھروں میں ہوتا ہے جی کیا جنات کا گھروں میں بسیرا ہوتا ہے جنات دیکھیے ان کا بسیرا تو جو ناپاک جگہیں ہیں وہاں پر امام وغیرہ ہم اسی لیے دعا پڑھی جاتی ہے نا اللہ اور بھی خود سے خواہش کہ اللہ تعالی جو خبیث جن ہے یا خبیث جو جنیا ہے شیتانہ اس سے ہم اللہ تعالی تیری پناہ چاہتے ہیں ایسے انسان کھانا کھاتا ہے بسم اللہ کے کھانا, کھانا کھاتا ہے دروازہ بند کرتا ہے بسم اللہ کے دروازہ بند کرتا ہے بسم اللہ کہہ کے سوتا ہے دعا پڑھ کر کے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہاں سے تمہارا یہاں گزر بسر نہیں ہوگا یا تمہارے کھانے کے لیے یہاں نہیں ہے تمہارے رہنے کے لیے یہاں پر نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات رہتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انسان جو توحید پر ہے اور اس طریقے سے دعائیں پڑھتا ہے صبح شام کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے خاص طور سے تھوڑے بخرا وغیرہ کی تلاوت کرتا ہے یا اور آیت القرسی وغیرہ کی اور مووزین مووزات کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھتا ہے جی ہاں. تو رہتے ہیں شیطان جنات رہتے ہیں کیا نام ہے جنگلوں میں رہتے ہیں چٹانوں میں رہتے ہیں وادیوں میں رہتے ہیں خالی جگہوں میں رہتے ہیں بلو، و سوراخ میں رہتے ہیں امامات وغیرہ میں ناپاک جگہوں میں رہتے ہیں تو اس کا ثبوت ہے آدھی سے وہ سب رہتے ہیں تو گھروں میں بھی رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کتاب و سنت کا پابند ہے تو اس پر ان کا اثر نہیں ہوتا ہے جی? انہی شادی کا ایک سوال سے ریلیٹڈ یہ تھا شیخ کے کہ کیا رمضان کے بعد شیاطین دوبارہ ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں اور بسا اوقات گھر سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے تو ان چیزوں کے غائب ہونے میں بھی کیا ان کا ہاتھ ہوتا ہے ایک اور اس سے الٹا التا سوال یہ تھا کہ شیخ ہم نے سنا ہے کہ گھروں میں جس گھر میں کنویں پانی کے کنویں ہوتے ہیں اس میں بھی شیاطین کا بچرہ ہوتا ہے یہ کس حد تک صحیح بات ہے اب شیطان جو ہے رتان کے بعد گھروں کے اندر آ جاتے ہیں میں نے کہا کہ گھروں کے اندر اور اسی لیے کے داخل ہونے کے لیے کھانے کے وقت سوتے وقت اور ہمام جاتے وقت دعاؤں کے اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو شیطان رہتے ہیں جاتے چوری کا معاملہ ہے تو چوری کر سکتے ہیں وہ ایسی بظاہر ایک تعارض اور ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے علماء نے اس کو حل کرنے کے لیے دو طریقے اپنا ایک تعویل کا ہے بازرما نے کہا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہی زندگی زیادہ ہوتی ہے بلکہ اس سے مراد برکت ہے ہی رزق زیادہ ہوتا ہے جتنا ملنا اتنا ہی ملے گا زیادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت اور منفات پڑا دی جاتی رہتا اتنا ہی ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کے کی اقوال کیا پھر اس کے بعد ہم دوسرا قول بھی دیکھتے ہیں جو اس میں اہل علم کا ہے ابن تین کہتے ہیں، ابن تین کہتے ہیں صبح میں امام السنانی نے ان کا قول ذکر کی. علماء کی اقوال سمجھنا اور اس میں سے یعنی کیا ہم کو اپنانا چاہیے کس کی بات زیادہ قوی ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی کہ آپ کچھ بھی حدیث پڑھ لیں اور اس کا اس کی بنیاد پر دوسری حدیثوں سے ٹکرا کے اس کا انکار کر دیں نہیں احادیث کو بلکہ کسی کی بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ نے مند کس کو قرار دیا اللہ تعالیٰ ان کو مند بتایا جو اللہ دین یس تمع القولہ فیط طب نحسنا لوگ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اللہ دین یس تمعون القولہ فیت اور پھر اس قول میں اس پوری بات میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں پوری گفتگو میں بہت ساری باتیں آتی ہیں ان میں بہتر قول کون سا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے کہ بندہ راجح کو اپنائیں زیادہ بہتر بات کو اپنائیں باتیں کئی ہو سکتی ہیں بہتر کو اپنانا یہ یہ عقلمندی کی علامت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اقوال کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کی حدیث سے بھی تائید کیسے ہوتی ہے تین کہتے ہیں کہ جم اور بینا من ان دونوں ٹکرانے والی حدیثوں میں یا آیت اور حدیث میں جو ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے تو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کئی دو طرح سے ان میں سے ایک کیا ہے کہتے ہیں عن العمر. کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ کہا جا رہا ہے یہ زیادہ ایکزیکٹلی exactly زیادہ نہیں ہے بلکہ زیادہ سے مراد یہاں پر برکت ہے کہ زندگی میں عمر میں برکت ہوتی ہے بی سب ابھی توفیق القاعت ہی وہ عمارتی وقتی ہی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اپنے اوقات کو ایسے کاموں میں خرچ کرے جس سے جس کا آخرت میں فائدہ ہے واقعی انسان کی زندگی اگر خیر میں نہ لگے تو ضائع ہے اسی لیے آدمی مرتے وقت میں وقت مانگے گا نیکی کرنے کے لیے تو گویا اللہ اس کو اتنی ہی عمر میں نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے جو دوسروں کو زیادہ عمر لگتی ہے تو کم عمر میں وہ زیادہ نیکیاں کر لیتا ہے وہ سیانتی اور اللہ تعالی اس کو بچاتا ہے اس کو ان اوقات کو برائیوں میں ضائع کرنے سے یعنی اللہ تعالی کی توفیق ہوتی ہے کہ جتنی عمر ملی ہے اتنی ہے لیکن اس عمر میں وہ برائیوں سے بچ کے نیکیوں کے کا کرنے والا بنتا ہے اس اعتبار سے تھوڑی زندگی بھی آخرت کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے ایک برکت ہوتی ہے ابن حضرت کہتے ہیں کہ قال العلما مان البر رزقی البر قطفی اب آئیے دیکھتے ہیں رسک کے تعلق سے ابن حجر کہتے ہیں کہ بعض علماء نے بات کہی ہے کہ یہاں پر رزق میں رس کو پھیلایا جاتا ہے بس عطا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا رزق پھیلایا جاتا کا مطلب یہ ہے کہتے ہیں کہ البر کا اس میں برکت دی جاتی ہے برکت کے معنیٰ زیادتی اور کثرت اور بقا کے ہوتے ہیں منفاعت کی کثرت کے ہوتے ہیں قلع عمری حصول القوت جسد اور عمر میں جو برکت دی جاتی ہے کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو زیادہ قوت عطا ہوتی ہے جس معنی اعتبار سے زیادہ صحت مند قوی وہ ہو جاتا ہے لاریبی صدقت اس لیے کہ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا اور ان پر احسان کرنا یہ صدقہ ہے یہ صدقہ ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے اچھا سلوک مال سب صدقہ تورب بلا و تزی دو فینا و یزگ کہتے کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے پر اس کے مال کو بڑھاتا ہے اللہ کی طرف سے قاعدہ ہے کہ بندہ جب خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سلا رحمی صدقہ ہے اور اللہ تعالی صدقے کو کے مال صدقے کے ذریعے سے انسان کے مال کو بڑھاتا ہے اور اس کو آہ یعنی آہ اضافہ اس میں کرتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے ذکہ میں بڑھنا کا بھی معنی آتا ہے نمو اس میں ہوتی ہے لأن رزق الانسان وہ افی بلیحد کہتے انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے تو یہ جو بات حدیث میں آئی ہے اس وجہ سے یہاں پر زیادتی کی تویل کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اس کے معنی یہ لیے گئے اس سے مراد بڑھتا ہے بےآ ہی نہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے برکت ہوتی ہے یہ ایک معنی علماء نے یہاں پر لیے ہیں یہ فص میں ابن حضرت نے بات کئی ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ مال میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے سیلا رحمی کے ذریعے سے تو برکت بھی تو مقدر ہے ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں کہتے وہ قدق الناسی ان مراد اب ہل بار عمر کہتے کہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہاں مراد جو ہے انسان کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اس سے مراد برکت ہے کہتے بھی مالا مل غیر کہ ایک انسان تھوڑے سے زمانے میں تھوڑی سی زندگی میں تھوڑے سے وقت میں وہ سب کچھ کر ڈالے جب دوسرے لوگ زیادہ زندگی میں زیادہ وقت میں کرتے ہیں تو اس کے وقت میں برکت دے دی جائے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے کالول ان رزا ول اجلا مقدرانی ان لوگوں نے جنہوں نے تویل کی ہے برکت والی انہوں نے کہا کہ انسان کا رزق اور اس کی عمر اس کی اجل اس کی مدت زندگی کی یہ مقدر ہے دونوں بھی چیزیں مقدر ہیں یعنی متعین ہے حد ہے اس کی اور مکتوبان لکھ دی جا چکی ہے وہ فائنل ہو گیا ہے کہ اتنا ہی عمر ہو اور اتنی ہی اس کا رزق ہو اتنا ہی رزق ہو یہ مقدر ہے کہتے ہیں فَيُقالُ لهؤلاء تلك البركه وهي الزياده في العمل والنفع یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد برکت ہے حقیقی زیادتی نہیں ہے بلکہ بس برکت ہے ان لوگوں سے کہا جائے یہ جو برکت ہے وہی زیاده في العمل والنفع یہ عمل میں انسان کے اور نفع میں زیادتی ہے برکت کے معنی بھی تو زیادتی ہیں هيا ايضا مقدره مكتوبه وہ بھی تو مقدر ہے وہ بھی تو لکھی جا چکی ہے وہ تناجمیشیا اور یہ برکت ساری چیزوں کو اور یہ زیادتی اپنے ان ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے یعنی انسان کی تقدیر میں ساری ہی چیزیں ہیں تو انسان کی کو کتنی برکت ملے گی وہ بھی تو تقدیر میں ہے تو زبردستی تعویل کی ضرورت کیا ہے آپ ایک زیادتی سے بچنے کے لیے آپ نے دوسری زیادتی کو اختیار کیا ہے جس سے آپ فرار کیے آپ اسی میں واقع ہوئے کہ آپ نے کہا کہ نہیں زیادتی نہیں ہوتی عمر میں انسان کے رزق میں زیادتی نہیں ہو سکتے کیونکہ لکھا جا چکا ہے تو اس سے مراد برکت ہے برکت بھی تو زیادتی ہے آپ اگر برکت کے معنی لیں وہ بھی تو مقدر ہے تو پھر اس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اصل میں آپ کیوں نہیں مان رہے ابن تیمی رحمتہ اللہ علیہ کا کہنا اور باقی باقی باج ہے وہ عجیبی ہے مجموعہ جلد چودہ اور صفحہ نمبر چار تفصیلی بحث اس میں ہے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو کیا جنت جہنم مقدر نہیں ہے کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے کتنے لوگ جہنم میں تو پھر ہم عمل کیوں کر رہے ہیں نیکیاں کیوں کر رہے ہیں برائیوں سے کیوں بچ رہے ہیں ایمان لانا عمل کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوۃ دینا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بڑھیں تو کیا نیکیاں بڑھتی ہیں جب سب مقدر ہے تو پھر بڑھتا کیا ہے تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر وہاں ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ بڑھتا ہے تو پھر کیا ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں وہ بھی تو مقدر ہے اور ہم جنتی جہنمی یہ بھی تو مقدر ہے شیخ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُقَالُ ان سبب کہتے جیسا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ عمل جنت میں داخلے کا سبب نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. عمل ذریعہ ہے جنت میں جانے کا جزا انبیما کانویا ملون اللہ نے کہا یہ بدلہ ہے ان کے امال کا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بدلہ بتایا اور امال کو اس کا ذریعہ بتایا تو جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جنت کا ذریعہ اعمال نہیں ہے لایقال اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان سلاحیمی عمر اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سیلا رحمی اور اس طرح کے دیگر اعمال یہ انسان کی عمر میں زیادتی کا ذریعہ نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ نہیں بول سکتے کہ نہیں بڑھتی عمر جیسے نہیں کہہ سکتے کہ آدمی عمل سے جنت میں نہیں جاتا عمل سے جاتا ہے اسی طرح سے سلا رحمی سے عمر بڑھتی ہے بیہود ان العمر محدود اور دلیل میں آدمی یہ پیش کرنے لگے کہ عمر تو محدود ہے پھر کیسے بڑھتی ہے کہتے فَإنَّ محدود. کہتے جنت میں دخول بھی محدود ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریقن فل جنتی وہ فریق انفل سعر کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو اب جب اللہ نے بتا دیا کچھ لوگ جنت میں جانے والے ہیں کچھ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جب وہ طے ہے کہ کون جانے والا جنت میں کون جہنم میں اللہ کے علم میں معلوم ہے اللہ کو تو پھر ہم جنت میں جانے کی کوشش بھی تو کر رہے ہیں نا تو جب یہ کوشش کرنے سے جنت مل سکتی ہے جب کہ تقدیر میں یہ بھی ہے تو پھر یہ کوشش صلہ رحمی کی کرنے سے رزق میں زیادتی کیوں نہیں ہو سکتی ہے جیسے وہ سبب ہے جنت کا ویسے یہ سبب ہے رزق کا تو یہ بات شیخ الابانی نے کہی ہے ابدیفا جو ان کی کتاب ہے ابدیفہ آل، میں جلد گیارہ صفحہ نمبر پانچ سو پندرہ میں یہ بات انہوں نے ذکر کی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو کی تخریج اور اس کی شرح میں تو یہ بات شیخ البانی کہتے ہیں معاملہ صاف ہے کہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اسباب رکھے ہیں ہر چیز کے لیے چاہے وہ دینی اسباب ہوں یا دنیوی اسباب ہو اور چاہے منفاعت دینی ہو یا دنیاوی ہو آدمی ان اسباب کو اختیار کرے اللہ وہ عطا کرے گا لیکن پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ واقعی کیا انسان کی عمر اور اس کا رزق بڑھتا ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں اور آنے کریم نے بھی یہ بات ہے اللہ تعالی نے اور آنے کریم میں فرمایا لیکل اجل کتاب ینح اللہ ما یشا و یثبت وعنده ام الکتاب سورۃ الرعد ایت نمبر 38 39 کیا فرمایا لکل اجل کتاب ہر دور ہر مدت کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے ینح اللہ ما یشا و اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے ثبت کرتا ہے وہ ام کتاب اور اس کے پاس ام الکتاب ہے یہاں اجل سے مراد کیا ہے ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے اس کے تفسیر میں تین باتیں علماء نے کہیں ابن ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زیاد المسیر میں ذکر کیا اس کو ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہے انسان کی عمر اجل جیسے آپ نے دیکھا کسی کے اجل آ جائے تو آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا ہے یعنی موت اس کی عمر کا خاتمہ تو ہر قوم اور ہر فرد کی ایک اجل ہے جب موت کا وقت آ جائے تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تو اجل سے مراد ایک تو انسان کی عمر ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اجل ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے یعنی ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں پھر اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے باقی رکھتا ہے جس کو مٹانا چاہے مٹاتا ہے منسوخ کر دیتا ہے ایک معنی یہ بھی ہے جو کہ ضمنی معنی ہے اور وہ عام معنی ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک لکھی ہوئی جو چاہے رکھے جو چاہے مٹائے اور تیسرا معنی ہے ہر فیصلے کا ایک وقت ہے یعنی کہ مشرقین عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو اللہ ابھی عذاب بھیج نہیں اللہ کے لیے خیر کا معاملہ ہو یا شر کا معاملہ ہو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اللہ جب اس کا وقت آتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے قوم نبیوں سے جلدی مچاتی تھی عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو نہیں تمہارے مانگنے سے نہیں ملے گا اللہ کے مقدر ہے کب بھیجنا ہے مدد کیوں نہیں آتی مقدر ہے اللہ جب چاہے بھیجے گا تو چاہے کسی کی عمر کا معاملہ ہو لکھا ہوا ہے چاہے اللہ کی کتابوں کا معاملہ ہو ہر دور کے لیے کتاب ہے کون سی کتاب کب بھیجنا ہے اللہ تعالی جب چاہے نازل کرتا ہے جس تعلیم کو چاہے باقی رکھتا ہے جس کو چاہے منسوخ کرتا ہے اور اسی طرح سے قوموں کی فیصلے راحت کے تکلیف کے عذاب کے اور رحمت کے جو بھی فیصلے ہیں ہر قوم کے لیے ایک فیصلے کا وقت ہوتا ہے اللہ جب چاہتا ہے اپنا فیصلہ نازل کرتا ہے یہ پورا ماننا جو ہے یہ تینوں باتیں اس آیت کے ذمن میں آتی ہیں اس تعلق سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں تفسیر میں تفصیر میں جس کو اس کا نام ہے تفسیر الکریم رحمان یہ شیخ حسمین کے استاد ہیں ان کی وفات ہو گئی شیخ اسمین کے استاد تھے کہتے یم اللہ ماشا مین القداری و یس بھی تو ماشا مینا تقدیر میں سے اللہ تعالی جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اقدار میں سے تقدیر کی باتوں میں سے اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے وہاد المہ اب سمجھنے کی کوشش کریں وہادیر یہ جو اللہ کی طرف سے ثبت کرنا اور مٹانا یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ جو تبدیلی اضافہ یا کمی کا معاملہ ہوتا ہے چاہے عمر میں ہو یا رزق میں ہو یہ اس علم نہیں ہے جو اللہ کے پاس پہلے سے ہے اللہ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے اللہ کے علم میں کوئی چیز چینج نہیں ہوتی ہے اللہ سب جانتا ہے اور اس قلم میں اور اس کتابت میں بھی نہیں ہوتی جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے اس میں نہیں ہوتا ہے فن لَا لا یا تبدیل والا تغیر کہ اللہ تعالی کے علم میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا ہے لأن ذلك محال على اللہ. اس لیے کہ یہ محال ہے اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ اللہ تعالیٰ کی معلومات تبدیل ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ان يقع في علمه نقصن او خلل کہ اللہ کے علم خلل یا کمی واقع ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ قال کال ام الكتاب اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ام الک کتاب ہے آئی اللہ فل اللہ کے پاس لوہ محفوظ ہے اللہ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی اللہ کو معلوم ہے کتنا جئے گا اللہ کو معلوم ہے کتنا ملے گا اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے اضافہ پھر کہاں ہوتا ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, علیہ علماء کا ایک قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فل ماہ اس بات وسبتی لما فی علم جو کمی مٹانا اور جو عمر میں زیادتی رسک میں زیادتی ہوتی ہے فرشتے کے پاس جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی صحیفے میں دیتا ہے اس کی عمر اتنی اس کا رسک اتنا اگر یہ نیکی کریں اس کو بڑھاؤ اسی لئے رحمی کرے اس کا رسک بڑھاؤ یہ گناہ کرے رسک میں کمی فرشتوں کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے ایک مقدر چیز ہو اس میں ہوتی ہے، کے صحیفوں میں ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں فل ماہ اس بات ہو بے نسبت یہ فرشتوں کے علم جو ہوتا ہے اس میں ماہ اور اثبات ہوتا ہے البتہ اور اللہ کے پاس جو ام الکتاب ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں اس میں کوئی ماہ نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی مٹانا اور اس میں چینجز نہیں ہوتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ القضاء المبرمقدا <الْمُعَلَّقُ> تقدیر کی دو قسمیں ہیں قضاء کی دو قسمیں ہیں اللہ کے فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں قضا والے ہیں ایک القضاء المبرم جو اللہ کے ہاں فیصلہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے لا محفوظ میں ہے اس میں چینج نہیں ہوگا اللہ کو معلوم ہے اللہ نے فرشتوں کے لیے کچھ صحیفے میں ان کے پاس بات رکھی ہے ان کے پاس کوئی فیصلہ دیا ہے کہ اس کی عمر اتنی اور اس کا رزق اتنا پھر اس کے بعد اللہ کا فیصلہ اس کے مطابق فرشتوں کے لیے بدلتا ہے کہ یہ اگر صلہ رحمی کرے تو اس کا رزق بڑھاؤ اور یہ اگر سلا رحمی کرے تو اس کی عمر بڑھاؤ وہاں بدلتا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی عمر اتنی لکھی گئی تھی پھر یہ اتنا کرے گا اور صلہ رحمی کر کے اس کی عمر بڑھے گی وہ پہلے سے اللہ کے علمے. تو یہ دونوں میں جمع اس طرح ہوتا ہے کہ بدلتا فرشتوں کے آئے ان کے صحیفے میں اللہ کے لوح محفوظ میں نہیں فت الباری میں ابن حجر نے بات ذکر کی ہے بعض علماء کی کے حوالے سے ابن اللہ علیہ فرماتے ہیں المحقق اللہ جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی فرشتوں کے صحیفے میں صحیفہ رجسٹر میں بندے کی ایک عمر لکھتا ہے فیدہ و صلی الرحمہ لکھ مکتوب جب بندہ صلا رحمی کرتا ہے تو فرشتوں کے پاس جو عمر لکھی ہوئی ہے اس میں زیادتی ہوتی ہے وہ ان عامل مایوج نقصہ نقصہ ذلك مکتوب اور اگر ایسا کوئی گناہ کرتا ہے جو انسان کے لیے اس کی وقت میں برکت کو یا عمر میں کمی کرنے والا ہوتا ہے اس میں سے کم کیا جاتا ہے قال العلما ان المح وا تفیح ملائقہ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ مٹانا اور بڑھانا یہ ملائکہ کے صحیفوں میں ہوتا ہے وہ اما علم سبان فلا یخ ولاب الحم یقن عالم بھی اور جہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا علم ہے تو اس میں اختلاف کبھی نہیں ہوتا ہے کہ پہلے کم تھا اور زیادہ کر دیا گیا اور اللہ کے ہاں پر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک چیز اللہ کے ہاں ظاہر نہیں تھی اب اللہ کو معلوم ہوئی بدا کاقدہ شیعہ میں ہے تو یہ کہ اللہ کو پہلے سے ظاہر نہیں تھا اب ظاہر ہوا اللہ کو نوز باللہ اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے ولاب الحم یقن عالم بھی فلا مح و فی والا نہ اس میں کوئی مٹایا جاتا ہے نہ کچھ نیا لکھا جاتا ہے اللہ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے مجمون فتح چودہ سفر نمبر چار سو نبے سے بانوے تک آپ دیکھتے چلے جائیں ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ لا تغیر جو چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے علم سابق میں ہے اس میں نہ کوئی تغیر ہوتا ہے نہ تبدل ہوتا ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی تغیر ہوتی چینج ہوتا ہے وہ لدی وہ اندی عليه علیہ تغیر و تبدیل ماں یابدول عمل العامل ہے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بندے کے عمل کے اعتبار سے جو لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے اس پر اس میں تبدیلی ہوتی ہے جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر اچھا عمل کرتا رہا پھر اچانک آخری عمر میں برا عمل کرتا ہے ایک آدمی برا تھا پھر اچانک آخری عمر میں وہ اچھا بن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ آدمی جہنم ہی یہ آدمی برا آدمی ہے یہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے لوگوں کے گمان میں ہوتا ہے یہ آدمی نیک نہیں ہے یہ آدمی جہنم جائے آخری عمر میں وہ کچھ نیکیا کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے کوئی آدمی اچھا ہوتا ہے آخری عمر میں کچھ ایسے گنا کر بیٹھتا ہے جہنمی ہو جاتا ہے لوگوں کی نسبت سے پہلے وہ جنتی تھا جہنمی بن گیا لوگوں کی نسبت سے جنت کا ہے اہل تھا اب جہنمی بن گیا لوگوں کے علم میں ان کی ان کے گمان میں ان کے اندازے کے مطابق یہ آدمی جہنمی تھا جنتی بن گیا اللہ کو پہلے سے معلوم تھا شروع زندگی میں بگڑا رہے گا بعد میں صدرے گا اللہ کو پہلے سے معلوم تھا شروع میں تو بہت نہیں کیا کر رہا ہے بعد میں برا عمل کرنے والا ہے اللہ کو معلوم تھا اللہ نے مجبور اس کو نہیں کیا یہ بات بھی یاد رکھے اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا اپنے علم کو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے تو یہ ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ اما کہتے ہیں کہ کہتے اس میں کوئی بود نہیں ہے اس بات کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ جو کمی زیادتی ہوتی ہے انسان کی عمر اور اس کے رزق میں یہ فرشتوں کے پاس جو ریکارڈ ہوتا ہے جو اس پر حفظہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اس کے اعمال کیا اس کی اور جو اس پر معطل ہوتے ہیں طے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے پاس یہ رزق اور عمر میں کمی زیادتی ہوتی ہے اللہ کے ہاں نہیں اللہ کے علم میں نہیں فی کافی علم اس بات ہو عمر و نقص ان کے پاس کمی زیادتی ہوتی ہے اللہ کے علم میں جہاں تک یہ معاملہ اللہ کے علم کا ہے اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی ہوتی ہے اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے عمر کے گھٹنے بڑھنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی عمر بڑھائی جاتی ہے گھٹائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يعمر معمر ولاسم عمر اللہ کی فی کتاب مبین اللہ فی کتاب اللہ فی کتاب مبین, مبین کہ جس کی بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے یا کوئی زیادہ عمر پاتا ہے یا کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے تو یہ اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ فی کتاب اللہ کے پاس کتاب میں چیز لکھی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے علماء نے اس کے بارے میں یہی کہا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ انسان کی عمر میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور اس میں کمی بھی ہوتی ہے ایک روایت سے مزید بات واضح ہوگی جامع معمر ابن راشد میں یہ روایت موجود ہے اور روایت نمبر بیس ہزار تین سو پر یہ ہے سعید ابن مسیع رحم اللہ کہتے ہیں لما تو عمر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یعنی نیزہ مارا گیا زخمی کیا گیا آخری وقت میں قال کابن ق عبد ربی اللہ تعالی نے کہا لو دعا عمر لا اخر لا اخر اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر اللہ تعالی سے تو ممکن ہے کہ ان کی عمر میں تاخیر کی جائے ان کی موت میں تاخیر ہو اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالی ان کی عمر بڑھا دے گا فقال الناس سبحان الله الیس قد قال اللہ تعالی اذا جاء اجلهم لا يستخرون الساعه ولا يستقدمون لوگوں نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ اللہ تعالی نے قرآن میں نہیں کہا ہے کہ جب ان کی موت آ جائے جب ان کا وقت آ جائے تو نہ وہ اس میں کوئی ایک ساتھ کی بھی تاخیر ہوتی ہے اور نہ ایک ساتھ مقدم ہوتا ہے نہ موت ایک ساتھ پہلے ہو سکتی ہے نہ ایک ساتھ بعد میں ہو سکتی ہے قال وقت قال اس پر حضرت کار نے کہا کہ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے وما یو امر ولاسمین عمر بھی جو بھی عمر پانے والا عمر عمر پاتا ہے زیادہ عمر جس عمر والے کی عمر کو بڑھایا جاتا ہے یا اس کی عمر میں سے کم لکھا ہوا ہے تو اس سے بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر بڑھائی جاتی گھٹائی جاتی ہے کالا زہری یار فلاخر ولاقم سلف کا یہ اعتقاد تھا کہ جس کا موت کا وقت آ ہی جائے تو اس کی موت نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے فمالم یا شاہ قدیم شاہ اور جس کی موت کا وقت جو اللہ کے علم موت کا وقت ہے وہ نہیں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاں اس کی موت کا وقت آگے پیچھے کرتا ہے یہ فرشتوں کو لگتا ہے کہ ہم آگے ہو گئے یا پیچھے ہو گئے اس کے وقت موت کا وقت لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آخری وقت کون سا ہے جو صحیفے میں فرشتوں کے ہیں وہ تو آگے چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کی عمر اتنی طے کی گئی تھی پھر یہ بندہ نیکی کیا سلا رحمی کیا پھر اس کی عمر بڑھ گئی لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے بڑھے گی اور پھر فلا عمر میں یہ مرے گا اللہ کے علم پہلے سے ہے اللہ کے علم پہلے سے ہے کہ کن اسباب سے کیا ہوگا امام ظہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ أَجَلٌ وَعُمْرٌ مَكتوبٌ اور ہر ایک کی ایک اجل ہے اور ایک عمر ہے جو لکھی ہوئی موت کا وقت لکھا ہوا ہے کتنی عمر پائے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کا رزق اللہ کے علم میں آخری کتنا ہونے والا ہے لیکن فرشتوں کے ہاں پر اللہ تعالی جو دیتا ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ال اس الص کتاب ان حدیثوں سے بھی ہوتی ہے سلۃ القرابی مسرات الفل محبت محبت الفل اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنا یہ مال میں فروت کا سبب ہے مال کو بڑھانے کا سبب ہے اور رشتے نعتوں میں رشتے داروں میں محبت کا ذریعہ ہے آپسی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے منسا ات اجل اور موت کی تخیر کا ذریعہ ہے منصا اتون جو ہے یہ النسی جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یہ تخیر کے معنی میں آتی ہے انما نسی ازیاد فی الفل کو اللہ نے کہا کہ اس میں مہینوں کو پیچھے کر دینا تو یہ جو منصل ہے کا مطلب ہے تاخیر کرنا اجل انسان کی موت میں تاخیر اس سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کے عمر کو بڑھاتا ہے اس کو امام تبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے سی الجام صغیر تین ہزار سات سو اڑسٹھ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلت الرحیمی وہ الخلق وحسن وہ رشتے ناطے جوڑنا رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا اور اچھا اخلاق اپنانا اور اسی طرح سے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا یو امر ندیار و یزید نفل عام یہ علاقوں کو بساتے ہیں اور علاقوں کے یعنی ایمار جس کو ہم کہیں ان کے بسنے کا ذریعہ ہیں اور عمروں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے یزید نفل عمار یہ چیزیں تینوں چیزیں انسان کی عمر کو بڑھاتی ہیں ہے, کہ عمر بڑھتی ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے امام البحقی نے شعب ال میں اس کو روایت کیا ہے سیلجام صغیر حدیث نمبر تین حدیث صحیح ہے بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم فرماتے ہیں لا الدعاء آدمی کی دعا یعنی اللہ کی قضاء کو اللہ کے فیصلے کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیر نہیں سکتی ہے ولازید فل عمری البر اور آدمی کی عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے اس حدیث میں سراہت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ انسان کی عمر میں نیکیوں سے اضافہ ہوتا ہے صحیح الجام سات ہزار چھ سو ستاسی پر حدیث موجود ہے حسن درجے کی ہے اس پوری بات کا فائدہ کیا ہے یعنی اس حدیث سے ہم کو کیا فائدہ معلوم ہوا انہ کیوں اللہ نے ایسا کیا بھائی یعنی اللہ کے علم ایک عمر ہے اور فرشتوں کو ایک عمر دی جا رہی ہے پھر اس میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اب دیکھیں ایک حدیث میں گات لمبی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو سو قتل کرنے والا ہے اس کی حدیث پہ غور کریں سو ننانوے قتل اس نے کیے پھر گیا کہا کہ کون ہے جو مجھ کو اس بارے میں رہنمائی دے کہ توبہ ہے کہ نہیں ہے لوگوں نے بتایا فلاں آدمی دیکھو یہ عبادت گزار اس سے پوچھو گیا کہا توبہ ہے کہا نہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو قتل پورے ہو گئے پھر بے چینی اندر کی ختم نہیں ہوئی اصلاح کا احساس اندر سے ختم نہیں ہوا پھر پوچھا کوئی ہے جو مجھ کو گائڈ کر سکتا ہے کہا دیکھ فلاں عالم صاحب میں سے جا کے پوچھو اس عالم کے پاس گیا سے پوچھا اس عالم نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے تو فلاں علاقے میں جا وہاں نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ کر عبادت کر واپس اس بستی میں متا یہ برا علاقہ ہے وہ آدمی اپنی اپنے وہاں سے علاقے سے نکلا چلتے چلتے چلتے چلتے راستے میں اس کو موت آ گئی موت کے وقت میں اپنے سینے کے بل وہ کچھ گھسٹ کر آگے گیا اور کروٹ سے اس طرف چلا گیا رحمت کے بھی فرشتے آئے اور عذاب کی بھی آئے اب بتائیے کیوں آئے ایسا اللہ کو تو معلوم ہے جنت میں جانے والا کے جہنب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اپنی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی عطا اپنا احسان اور اپنی مغفرت اپنی رحمت دکھاتا ہے ان واقعات کے ذریعے سے ان باتوں کے ذریعے سے رحمت کے بھی فرشتے آئے عذاب کے بھی فرشتے آئے اب بعض لوگ اپنی عقل چلا کے دیکھو یہ کیسے آگے دونوں کے دونوں کیسے آئے ایک آنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیجا فیصلہ کیا ہونے والا ہے اس کا آخری اللہ کو معلوم ہے فرشتوں کو نہیں معلوم ہے اب دونوں میں اختلاف ہوا یہ کہنا کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے ہم لے جائیں گے اس کو رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتے اس آدمی نہیں برا آدمی تھا کچھ نہیں کیا نہیں کیا اس نے ہم لے جائیں گے اس کو اب دونوں میں اختلاف ہوا تیسرا ایک آدمی آیا اس کو درمیان میں فیصل بنایا گیا اب اس نے فیصلہ کیا ایک کام کرو کہ یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے جہاں جا رہا تھا وہاں تک نہ ہو دونوں زمینوں کو دیکھو دونوں میں سے کون سی زمین قریب ہے دیکھو جو زمین قریب ہوگی وہ اس کا حقدار ہے اچھی زمین بری زمین تو اچھا فیصلہ برا فیصلہ جنتی جا آخری وقت میں جو ایک کروٹ اس نے لی تھی اس زمین کی طرف چلا گیا جو اچھی زمین تھی تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ رحمت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں عذاب کے بھی فرشتے آ رہے ہیں دونوں کو بھیجنے والا کون ہے اللہ ہے لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے ہے یہ جو بندہ ہے یہ یہ مقرب بندہ ہے یہ اللہ کی طرف توبہ کر کے آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں فرشتوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے فرشتے بھی عقل والے ہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی سکھاتا ہے نہیں سکھاتا ہے قرآن میں کیا ہے صبح فرشتوں کے علم کا ذریعہ کیا فرشتے بھی علم والے ہوتے ہیں صبح لا علم النا اللہ الم تنا اللہ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی چیز ایسی کرے جس میں جو ابس ہو ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے اللہ فرشتوں کو بھی سکھاتا ہے فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں تو فرشتوں کی تربیت ہو رہی اور اس واقعے کے ذریعے سے جب آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا اللہ کتنا رحمت والا ہے اتنے گنا کر کے بھی دیکھو اگر رجوع کرتا ہے انسان اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو اب کوئی آدمی اسی حصے کو لے کے بیٹھ جائے کہ یہ رحمت کے بھی فرشتہ ہیں اور عذاب کی بھی ایسا کیسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر معلوم ہوا اس پورے واقع میں ہمارے لیے ایک سبق ہے اسی طرح سے یہاں اضافہ کیوں ہو رہا ایک ہی رجسٹر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تو کون ہے اللہ سے نہیں پوچھ سکتے تم نے ایسا کیوں کیا اللہ تم سے پوچھ سکتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ہم اپنے اعمال کے معاملے میں اقدامات کے معاملے میں اللہ کے آگے جواب دیں اللہ اپنے فیصلوں کے بارے میں کسی اور کو جواب دینے کا اللہ, اللہ نہیں دے گا کسی کو جواب کیوں دے وہ کوئی اس کا مستحق نہیں کہ اللہ سے سوال پوچھے کہ نے ایسا اللہ کا محاسبہ کوئی نہیں کر سکتا نا اس تو اللہ نے ہماری تربیت کے لیے ایسا کیا کہ دیکھو تم ایسا کرو گے تمہاری عمر بڑھائی جائے گی فرشتوں کے صحیفوں میں سے اس کو مٹا دیں گے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اس کی عمر بڑھا دی گئی فلاں نے ہی کی ان کا ان کے نیک ہونے کا اظہار فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے فرشتوں پر اللہ کے رحمت کا اظہار ہو رہا ہے ہم کو بتایا جا رہا ہے ہمارے دل میں رغبت بڑھ رہی ہے اس, اس سے اسی لیے ابن حجر کہتے ہیں کہ اس پوری چیز کی حکمت کیا کہتے ہیں ابلا غذا لکھا کہ اس کا فائدہ یہ ہے اس کا مقصود یہ بتانے کا اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس بات میں و وال حکمت فی اس سے کیا بات سامنے آتی ہے اور کیا حکمت اس میں ہے ابلا غذا المکلف بندوں کو جو مکلف ہیں نیکیوں کے ان کو یہ بات بتانا ان تک یہ بات پہنچانا کہ لیا فضل البر تاکہ انہیں نیکی بر کی فضیلت معلوم ہو وہ شب اور قطا رحمی کی برائی ان کو معلوم اس کی نحوست ان کو معلوم کتنا برا ہے کہ اس سے عمر گھٹ جاتی ہے اس سے رزق گھٹ جاتا ہے تو بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اگر آپ یہ, یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر اب اللہ نے جان, جنت جہنم اللہ کو سب معلوم ہے کون جانے والا آپ دعا کیوں کرتے اللہ سے بھائی جنت میں جانے کی کیوں دعا کر رہے ہیں ہم پھر کیا چینج ہونے والا ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے یہ دعا کرے گا اس کو ہم معاف کریں گے توبہ کیوں کر رہا ہے آدمی توبہ کرے گا معاف کریں گے نماز پڑھے گا اس کو جنت میں ڈالیں گے یہ فلاں چیز کرے گا اس کی نیکیاں بڑھا کے اس کو جنت اللہ نے ہر چیز کا سبب رکھا ہے ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے اللہ نے تو طے کیا تو ابھی کرنے کی ضرورت کیا ہے اس پہ دھیان مت ڈالیے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا ہے تو کر اور جنت میں جا تو نیکی کر جنت میں جا کوشش کر رسک بڑھے گا کوشش کر یہ ملے گا توبہ کر گنا ہوں گے دعا کر رزق بڑھے گا عمر بڑے گی, صحت بڑھے گی شفا ملے گی اسباب اللہ نے رکھے ہیں تقدیر کو سامنے رکھتے ہوئے سارے اسباب کو چھوڑنا جہالت ہے. اللہ نے ہر ہر نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے لہٰذا ہم اسباب پہ دھیان دیں اور تقدیر کو بھی تسلیم کریں ان دونوں کو جمع کرنا چاہیے تاکہ انسان اپنے دین میں صحیح چل سکے میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں چونکہ یہ چیز عقیدے سے بھی جڑی تھی اور اس میں بعض لوگ انکار حدیث تک بھی چلے جاتے ہیں اس طرح کی حدیثوں کو دیکھ کر لہٰذا ضروری سمجھا کہ اس بات کو بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے سمجھنے میں دقت ہو اللہ رب العالمین ہمارے لیے قرآن و سنت کا سمجھنا آسان کرے اقوال وسطی اللہ علیہ